الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد ارسلنا موسى بآياتنا ان اخرج قومك من الظلمات الى النور وذكرهم بايام الله ان في ذلك لآيات للذين صبروا وشكور وإذ قال موسى لقومه اسقروا نعمت الله عليكم اذ انجاكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب ابنا <تصفيق> کل کے سبق میں بات ہو رہی تھی کہ صبر اور شکر یہ دونوں ایمان کے حصے ہیں اور ایک حدیث میں فرمایا کہ صبر نصف ایمان ہے اور یقین کامل ایمان ہے جب انسان کو اللہ پر کامل توکل اور یقین ہوتا ہے تو پھر کسی پریشانی والی خبر پر بھی پریشانی نہیں ہوتی بس اللہ کی طرف سے آیا ہے انسان اس پر راضی رہتا ہے نہ راضی رہے تو کیا کر سکتا ہے زیادہ جب صبر اور رضا کے ساتھ ہوگا تو اس کو اس پر اجرے گا اور اصل میں یہ جو صبر اور شکر ہوتا ہے ادا کرنے کی توفیق انسان کو ہوتی ہے یہ ہوتا ہی تب ہے جب انسان کے پاس ایمان ہو جب ایمان نہ ہو اور پھر اس پر کوئی پریشانی ایسی آئے گی تو پھر تو وہ ایسے گلے شکوے کرنے لگ جائے گا کہ وہ چیز جو پریشانی کی ہے وہ پریشانی بھی دور نہیں ہوگی مزید گلے شکوے کی وجہ سے پھر انسان اور گناہگار بھی ہو جاتا ہے جیسے اللہ کے راستے میں صدقہ دینا ثواب ہے لیکن اگر صدقہ دیتا ہے ریاکاری کرتا ہے تو صدقہ تو دے دیا ثواب اگر نیت صحیح ہوتی تو ملتا اب پیسہ بھی چلا گیا ہے اور اگر وہ ریاکاری کی نیت کر رہا ہے تو الٹا اس کو گناہ ہوگا پیسہ بھی گیا اور گناہ بھی ملا ہے. یہاں پر بھی ایک چیز اگر ہم سے گم ہو گئی سڑ گئی جل گئی دیا ہو گئی اس پر اگر گلا شکو کرتے ہیں تو وہ چیز تو چلی گئی ہے مزید گلے شکو کی وجہ سے اور گناہ بھی ملے گا لہذا اس چیز کے گم ہو جانے کی وجہ سے انسان صبر کرے تو اس پر اجر ملتا ہے گم تو وہ ہوئے آخرت ذخیرہ معمولی شہستہ پہلے والے اس کو. اسی طریقے سے انسان جب اپنے نظام کو سوچے تو حقیقت حال ہے کہ انسان بے بس چیز ہے سب نظام امر ربی یہ ہو رہا ہوتا ہے بس اسے اسلام کی طرف سے جو ہدایات ہیں ان کے اوپر عمل کرنے میں اس کا فائدہ ہے اور بعض دفعہ جو پریشانی آ رہی ہوتی ہے وہ کسی بہت بڑی پریشانی کا سدباب ہوتی ہے حضرت موسی علیہ السلام کے زمانے کا واقعہ کتابوں میں لکھا ہے کہ ایک شخص کا تعلق زیادہ ہو گیا موسیٰ السلام سے دوستی کے درجے تک کا پہنچ گیا تو وہ کلیم اللہ تھے اللہ سے ہم کلام ہوتے رہتے تھے بات چیت ہوتی تھی تو اس نے کہا کہ احمر آپ کی تو اللہ کے ساتھ بات چیت ہوتی رہتی ہے تو جب میرے اوپر کوئی پریشانی آنے لگے تو مجھے پتہ چل جائے تاکہ میں اس کا سدباپ کر لوں چنانچے نے بتایا گیا کہ آپ کی جب بارشیں آنے والی ہیں اس میں آپ کا ایک مکان سیٹ سے ٹوٹے گا تو یہ اس نے او بکا اب اسی شروع کر دی کہ نہیں مسئل السلام اللہ سے دعا کریں نہ ٹوٹے میں بڑی مشکل سے مکان بنایا ہے وغیرہ کوئی اور پریشانی آنے لگی <خصف> پھر بھی اس نے یوں مطلب یہ باتیں کی ہیں کہ میں بہت غریب آدمی ہوں یہ نہیں ہونا چاہیے وہ ٹل گئی پھر اس کا ایک بیل تھا اس کے بارے میں آیا کہ اب یہ چند دن, دنوں میں بیمار ہوگا اور پھر مر جائے گا اس نے کہا نہیں یہ تو میرا بیل ہے اور اسی سے میرا بہت سارا نظام متعلق ہے یہ نہیں مرنا چاہیے اللہ سے آپ دعا کریں یہ بیل نہ مرے چنانچہ وہ نہیں ہوا اللہ تعالی نے وہ ختم ہو گئی مصیبت کچھ دنوں کے بعد اس کے اوپر ایک مصیبت آنے والی کا فیصلہ ہوا اور اس مصیبت میں یہ مر جائے گا موسیٰ علیہ السلام نے بتا دیا کہنے لگا یہ تو بہت بڑی مصیبت ہے یہ تو نہیں ہونی چاہیے تو انہوں نے پھر اللہ تعالیٰ سے بات کی ہے کہ یہ بندہ راضی نہیں ہے اس مصیبت کو قبول کرنے کے لیے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ یہی مصیبت تھی جو اس کے مکان پہ آ رہی تھی پھر اس کی دوسری پھر اس کے بیل پر لیکن یہ ساریوں کو رد کرتا گیا تو اب یہ رد نہیں ہوگی بس یہ ہے تو بعض دفعہ کوئی پریشانی یا مصیبت وہ بڑی مصیبت کا سدے باب بن کے آتی ہے اور اس سے اللہ جیسے جس میں آتا ہے نا کہ ایک شخص جو دعائیں کرتا رہتا ہے اللہ تعالیٰ سے تو کوئی دعا رد نہیں ہے یا تو اس دعا کا نعمل بدل مل جاتا ہے یا کوئی مصیبت ٹل جاتی ہے اور یہ بھی بہت بڑی بات ہے کہ دعاؤں کی برکت سے کوئی مصیبت یہ تو مانگ رہا ہے کوئی چیز لیکن کوئی مصیبت آ رہی تھی وہ ٹل گئی یا یہ کہ نہ مصیبت ٹلے گی نہ کچھ دنیا میں ملے گا بلکہ اس کے دعاؤں کا سلا اس کو آخرت میں ملے گا جو یا تو انسان ہے نا وہ کان ال انسان کی فطرت میں جلد بازی ہے کہ میں دعائیں کر رہا ہوں قبول ہی نہیں ہو رہی اتنی محنت کر رہا ہوں وہ ہی نہیں نہ آپ سنتے رہتے ہیں یہ باتیں حالانکہ وہ ساری دعائیں اس کی ذخیرہ آخرت بن رہی ہیں تو آخرت میں حدیث میں آتا ہے کہ ایک شخص کو بہت بڑا عجر بتایا جائے گا کہ یہ آپ کے سارے انعامات ہیں یہ آپ کی نیکی کا بدلہ ہے تو وہ سوچنے لگے گا کہ میری اتنی نیکیاں نہیں ہیں جتنے مجھے یہ بہت زیادہ انعام دیا جا رہا ہے تو وہ پوچھے گا کہ میری کون سی نیکیوں کا یہ مجھے اتنا زیادہ بدلہ دیا جا رہا ہے انعام دیا جا رہا ہے تو بتایا جائے گا یہ تمہاری وہ دعائیں ہیں جو تم نے دنیا میں مانگی تھی تو وہ اس وقت ان کا سلا نہیں ملا تھا یعنی قبول گوائیں نہیں ہوئی تھی تو وہ آخرت کا ذخیرہ بنتی رہی ہیں ان دعاؤں کا جو نہیں ملی دنیا میں اس کا یہ ہے تو وہ آگے کیا تمنا کرے گا کہ کاش کے دنیا میں میں, میں نے جتنی دعائیں مانگی تھیں ان میں سے ایک بھی دنیا کے لحاظ سے قبول نہ ہوتی یہ تو بہت بڑا اجر ملتا ہے تو بات یہ ہے کہ جو صبر ایکدیش میں جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اللہ کے محبوب ہونے کی تین علامتیں ایک یہ کہ جب اس پر مصیبت آئے تو وہ فوراً پڑتا ہے انا لہ انہ راج ہوں کوئی بھی مصیبت لوگوں نے انہ کو مخصوص کر لیا ہے وفات کے ساتھ کہ کوئی مر جائے تو پھر انہیہ راج ہُن ہمارے گاؤں میں ایک پرانی مسجد ہے کوئی دیسی والے ہمارا گاؤں جانتے ہیں تو نکا گاؤں ہے وہاں ایک خاتون ملان کرتا ہے فلاں بن فلان فوت ہو گیا کالو ان میں کالو آپ نے نہیں کہنا آپ نے صرف کہنا للہ و لیکن وہ اس کو پھر جاتے جاتے راستے میں پھر بٹ جاتا ہے اور کہتا ہے فلاں فلاں مر گیا کالو راجعون تو بات یہ ہے کہ لوگوں نے انہوں ان کو مختص کر دیا ہے فوت کی کے ساتھ خود کی کے ساتھ اس کا تعلق بھی ہے اور ہر پریشانی کے ساتھ ہے. کوئی چیز گم ہو گئی کوئی پریشانی آئی کوئی خبر ایسی سنی جو پریشانی کی ہے تو انسان پڑھے انہ راجو کیا مطلب ہے اس کا ہم بھی اللہ کی ملکیت میں ہیں وہ جو چیز تھی جو پریشانی کی خبر بن گئی وہ بھی اللہ کی ملکیت میں ہے اور آئندہ بھی ہم اللہ کے پاس جانے والے ہیں سب کچھ اللہ کا ہے ہم بھی اللہ کے ہیں تو کوئی چیز جو ہمیں اللہ نے دی ہے تو اللہ نے وہ لے لی ہے ایک حدیث میں جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ کسی کا بچہ جب چھوٹا فوت ہو جاتا ہے تو آخرت میں اس کے لیے وہ شفاف کا ذریعہ بنتا ہے یہی تو جناز کی دعائیں اللہ فرتانہ کو آخرت بنا بنا فنا وہ جال تو دوسرے کے لیے سفارش کرے گا وہ بچہ جو پہلے فوت ہو گیا تو اللہ تعالیٰ سے جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نقل کرتے ہیں اللہ تعالیٰ پوچھتے ہیں کہ وہ بندہ جس کا آپ نے جسم کا ٹکڑا لے لیا ہے فرشتوں سے پوچھتا ہے کہ میرا وہ بندہ جس کا آپ نے وہ معصوم بچہ لے لیا یعنی اس پر وفات کا فیصلہ کر دیا ہے تو اس بندے نے کیا کہا تھا؟ تو اللہ تعالیٰ کو فرشتے بتاتے ہیں کہ یا اس بندے نے یہ کہا تھا کہ اللہ نے مجھے دیا تھا اللہ نے لے لیا ہے اور میں اس کے اوپر راضی ہوں تو اللہ فرماتے ہیں کہ فرشت ہو گواہ ہو جاؤ میں نے اس بندے کی مفت اس کہ اللہ چیز چیز اور پر ہماری کوئی ہمارا ہماری نہیں ہے کے ملتی ہے ہمیں بھی لے لے گا اس کے لیے تو ہر کسی کو تیار ہونا چاہیے کل مند کون سو میں جناب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمانے کون ہے اکلمان کون ہے اکلمان وہ ہے جس نے اپنے آپ کو پہچان لیا اپنے آپ کو پہچان لیا لوگ دور دراز کو چیزوں کو پہچاننے کی فکر میں ہیں اپنے آپ کو پہچانتے تو اللہ سمجھ میں آ جاتا ہے جس نے اپنے آپ کو پہچان لیا اکلمان وہ شخص ہے اور مرنے کے بعد جو اس کو فکر ہے اس کے لیے تیاری کرتا رہتا ہے تیاری کرتا رہتا ہے کہ وہاں یہ ہمارے یہ چیزیں یہ دیکھیے یہ کام آئے گی تو بات کر رہا ہوں اللہ کے محبوب ہونے کی علامت کہ جب کوئی پریشانی آئے تو اناج دوسری اللہ کے محبوب ہونے کی علامت کیا ہے کہ مخلوق کے خدا پر رحم مخلوق کے خدا اس میں جانور داخل بلی سب چیزیں اپنی مال مویشی وغیرہ یہ سب چیزیں داخل ہیں کہ اللہ نے ان کو بے زبان بنایا ہے بہت ساری چیزیں ایک زمانہ آئے گا بولے گا قیامت کی بڑی علامتوں میں سے یہ ہے ایک گائے صفا پہاڑی پھٹے گی اس میں سے نکلے گی اور باتیں کرنا شروع کر دے گی لوگ اس کے سامنے آئیں گے تو وہ کہے گا یہ ہٹ جاؤ یہ ہٹ جاؤ یہ ہٹ, جاؤ یہ ہٹ, جائیں, یہ ہٹ جائیں یہ کافر ہیں ان کی توبہ بھی قبول نہیں یہ ہٹ جائیں ہاں یہ اس میں آ جائے یہ صحیح ہے وہ داپا پرانی مجید نے بیسویں بارہ کے دوسرے بیارے رکوع, بیارے رکوع میں اخرجنا من الارض مل کا ذکر کیا ہے تو قربے کیا یہ زبان یہ جانور دیکھو ان کی زبان بھی ہماری طرح ہے ہماری زبان بھی لیکن اس زبان میں اللہ نے گویائی ادا کر دی جانوروں کی زبان میں گویائی نہیں اس کا عمر ہے اس کی مرضی ہے کہ یہ آپ کی مخلوق یہ اللہ کی مخلوق یہ آپ کی خادم ہے اس اشرف المخلوق کے لیے میری دوسری مخلوق خادم ہے اور ان کو بے زبان بنا دیا دنیا کی کسی عدالت میں آپ کے جانور مقدمہ بھی دائر نہیں کر سکیں گے ہمیشہ آپ کے لیے خدمت کرتے رہے گے ورنہ وہ بھی دھرنا لگا دیں گے پھر کیا کریں گے سارے جانوروں ان کی زبان ہوتی وہ سارے مل بیٹھ کے کہیں آج ہم نہیں ہل چلاتے ہیں جی آپ تو ہم سارے چیزوں دھرنے لگا دیں پھر ہم کیا کرتے ہیں ہم تو اپنی بکریوں کو اور گائے بھینسوں کو ہر روز منواتے رہتے ہیں ان کا دھرنا ٹھیک کرتے رہتے مصیبت ہو جاتی بڑی بڑی حکومتیں ہیں دھرنوں کو ختم نہیں کر سکتی ہم اپنے جانوروں کو دھرنا کیسے ختم اللہ نے اس مخلوق کو اشرف ان کا خادم بنایا اور ان کو بے زبان بنا دیا دنیا میں آپ کی خدمت کرتے رہیں گے جس رہ میں جانوروں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سرکار دو جہاں سید تشریف لے جا رہے ہیں اور اونٹ کچھ بولنے لگ گیا آپ روک گئے پوچھا یہ اونٹ کس ہے بتایا ایک صاحب نے کہاں کہا بلاؤ اس کو وہ آیا کہ یہ کی خلاف شکایت کر رہا ہے کہ مالک مجھ سے کام زیادہ لیتا ہے چارہ کم دیتا ہے میری تھکاوٹ ہی نہیں دور ہوتی دنیا کی ایک عدالت ہے یہ رحمت للعالمین کیونکہ عالمین کے لیے آپ رحمت ہے نا عالمی عالم میں اونٹ بھی داخل ہے گائے بھی داخل ہے ہرنی بھی داخل ہے سب چیزیں داخل ہیں تو بات یہ ہے پہلی علامت اللہ کے محبوب ہونے کی انہ <سؤال> جی جب بھی کوئی پریشانی کی بات ہو اس سے صبر ملتا ہے اس سے تسلی ملتی ہے اللہ کا نام جو لے لیا جی اللہ کے نام سے ہی تو انسان کو تسلی ہے اسی میں تو حیات ہے اسی میں انسان کی زندگی ہے اسی میں سے جائے گا جب آیا تو تب بھی جب جائے تب بھی دوسری بات کہ مخلوق خدا پر رہن کرنا اور تیسری چیز کسی کے احسان کو کسی پر احسان کر رہا کسی پر جو احسان کر رہا ہے اس کی غلطی کی وجہ سے احسان کو منقطع نہ کرنا یہ ہمارے نوید صاحب ہیں یہ نے کسی رشتہ دار کے ساتھ مہانہ ترتیب کرتے ہیں پانچ دس ہزار کے وہ غریب آدمی ہے ان کا چولہا جلتا رہے لیکن وہ رشتہ دار ایسا ہے کہ آج اسے عجیب عجیب تماشے ہے بے ادبی کرتا ہے کبھی اس کو ادب کا سلام نہیں آیا کبھی فون نہیں کیا وہ جس کا یہ تعاون کر رہا ہے یہ بندہ اس کی طرف سے حوصلہ شکری کی باتیں آ رہی ہیں لیکن یہ بندہ اپنے احسان کو منفے نہیں کرتا تو اللہ کے محبوب ہونے کی علامت ہے کیونکہ اس کے مقصد اللہ کی جی رضا ہے کوئی سلام کرے نہ کرے کوئی جھکے نہ جھکے, نہ جھکے کوئی کرے کرے نہ کرے جو یہ دے رہا ہے وہ اس لیے دے رہا ہے کہ اللہ مجھ سے راضی ہو میں غریب کا بھلا کر رہا ہوں اور آپ کے مال میں غریب کا حق ہے رشتے دار کا بھی حق ہے یہ وراثت تھوڑی ایسی ہوتی ہے دیکھو نا جب بندہ مرنے لگتا ہے تو وراثت چیز اسی وقت منتقل ہونا شروع ہو جاتی ہے ابھی جان نکلی نہیں ہے جان نکلنا شروع ہوئی ہے اب اگر وہ شخص کوئی مصیبت کرنا چاہتا ہے تو اس کی وسیع نافذ العمل نہیں ہے بس سن اس مال تک اس کی وصیت ہے اب اس کا مال اس کا, مال اس کا نہیں رہا حالانکہ ابھی مکمل اس کی جان نہیں نکلی یہ اس کے مال میں اس کے بچوں کا ہاتھ بیوی کا ہاتھ رشتے داروں کا ہاتھ وغیرہ وغیرہ ورثت ہاتھ ہو جاتا ہے نا منتقل یاد رکھو جب ایک صحت کے زمانے میں انسان ہوتا ہے جیسے ہم ماشاءاللہ بیٹھے ہیں اللہ صاحب کو صحت وافیت نصیب فرمائے صحت کے مال ہے وہ بھی مکمل داروں کا حق ہے وہ اپنے بال بچوں کا اس میں حق ہے کوئی نہ دے تو نظار ہوگا یہی تو ہے نا اس میں آتا ہے کیونکہ کسی صاحب نے پوچھا کہ آپ نے فرمایا دوست بیوی کے منہ میں لکما ڈالنا بھی سکتا ہے کہاں حضور اور کیا سکتا ہے کہاں اپنے منہ میں لکما ڈالنا بھی سکتا ہے اور پوچھے کیا بات یہ ہے کہ یہ جس کا خیال خدمت ہے یہ سب صدق ہے سب سب کا حق ہے اس میں تو کسی کے ساتھ احسان کا معاملہ کر رہا ہے اور وہ آگے سے حوصلہ شک نہیں کرتا ہے احسان کو جاری رکھنا چاہیے باقی بات کل کریں گے انشاءاللہ اللہ اللہ سمجھ نصیف